پھر ہم نے اس پان کی بوند کو خون کی پھٹک کیا پھر خون کی پھٹک کو گوشت کی بوٹی پھر گوشت کی بوٹی کو ہڈیاں پھر ان ہڈیوں پر گوشت پہنا پھر اسے اور صورت میں اٹین دی تو بڑی برکت والا ہے اللہ سب سے بہتر بتانے والا